سجرت عطلت جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھلکی یعنی گابن اونٹنیا چھوٹی پھریں زُوِّجَتْ وَإذا سئلت بأي ذنب قتلت؟ اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی وَإذا الصحف نشرت وَإذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرِتْ وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ اور جب نامائے اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے علی مت فلا اقسم بالخنس اذا عسعس والصبح اذا تنفس ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہیں اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے ان لقول رسول قوت عند مطاع ثم بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے مالی کے عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے وما صاحبكم مجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اور تمہارے صاحب مجنون نہیں اور بے شک انہوں نے اسے روشن کا پر دیکھا اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں پھر کدھر جاتے ہو امرالمین لقین اون اللہ عشمین وہ تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کرب العظیم